الحمد للہ ولس منبادی من اصلا تو وسلا باد نس خوشیا وانا آفاحی الیس قدا والذين وعدهم بالحسن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مِنْ أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ اسْقَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَاسْقَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اجواب نال بلندا والصلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الهك وصحابك يا حبيب الله سلاملیا مہمانان مہم بانیاان جلسہ محتشم سامین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ اے اور سے مبارک دا اجتماع شریف ہے حضرت مولانا عبد اللہ شاہ چشتی شہید رحم اللہ درس شریف ہے یہ دربار شریف آپ کا سامنے جان برادرم فرما رہے سن در شریف کے حفاظ ایک رام بنتے بنتے رہے اس, اس مناسبت ناچیز جناب در سامنے اللہ مجد و کریم دی توفیق مدد جس موضوع تھے لب کشائی کرے گا انوانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہی نے تین وارث اور ان میں صوفیا کی برتری رسول اکرم صلی اللہ علیہ تینفیا اولی اہل, آہل دل کی برتری تین وارث بھی دساگا انستا دساں گا پھر ان بارے اللہ والے فکیر درویشا آشکا کی برتری جیڑی بیان اللہ شاہ نو کے فضل و کرم یہ جناب دے کنا شریفوز کرنے پہلی مرتبہ موضوع ہونا ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ہر جملہ بھی ایسا کہ جناب پہلی مرتبہ سن رہے ہو چند دن پہلا منڈی فروقاب شوق پہلی مرتبہ اتھے ہویا دوسری مرتبہ اتھے بھی ارس شریف شی دربار شریف مدرسہ بھی سی ات بھی ارس شریف مدرسہ بھی قرانزمت حفاظ عظمت علما عظمت صوفیا تین وارسا تین نعر لانے چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگے سنو گے ہر ایک دا مرتبہ جہا ہے نا اللہ لزیز دل در جاگی ہوگے قدر آئے گی تو سجنا سمجھو قرآن مجید فرقان حمید نے تین وارسا کا ذکر فرمایا ہے تین وراثت کا ذکر فرمایا ہے کہ میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تین شانہ دا ذکر ہوا تین شانا کیڑیاں یتلو علیہ مایا اللہ د رسول ایمان تے اللہ دیاں تیات طیبات تلاوت فرماندھن اور تلاوت دا تعلق ہے الفاظ ن واجو زکی ہم دوسری شان دسی انہوں نبی صاف ستھرا کرد پاپ ہے اور باقی دا تعلق ہوں دل نہ واجو حل محمل کتاب ابل حکما تیسری شان دسیئے نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دے دن تعلیم دا تعلق ہند ہے مہانی معانی اور احکام احال تعلق ہے تعلیم دا ہر مطلب بے بنیا نبی الفاظ دی تلاوت فرماند نظم قرانی دی تلاوت فرماند نظم آخ موتی نڑی چ پرو نو, لڑی نو تو قرآن مجیت کا ادب علماء اولا دا لفظ قرآن دے الفاظ واسطے بول دن گویا سمجھو جی دی لڑی لفظ کا لگوئی مانا ہے پھینکنا تو فینکنے ذرا وہ اگرچ نیت ارادے نال ہے ہوں توہین تو لیکن پھر بھی یہ جو لفظ تو لما بچتے تا کر کے وہ نظم دا لفظ بول دیں لفظ آخنے دی بجائے لفظ قرآن دی بجائے نظم قرآن بول دیں تو یتلو علیہم تی نبی تلاوت فرمان د تلاوت الفاظ دی نظم دی ہونی الفاظ دی ہونی زک کی ہم تزکیہ فرماندن تذکیہ صاف کرنا سوتھرا کرنا پاک کرنا اس دا تعلق دل نال ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت دی تعلیم دین دین اس دا تعلق قران دے معانی مقاصد اور احکام دے نال ہے سونے نبی دا سینہ مبارک وہ ایک مجمع البخور سی سب سمندر جمع سن تلا الفاظ قرآن نظم قرآن وہ بھی اسی دل شریف تے اترے اتریا اور قلب شریف دا ہر ایک تو پاپ ہو کے عشق اس عشق درد دے الہی دے اندر مصروف رہنا اے شان اور صفت بھی اس دل لے اور قرآن دے دانی مطالب اور احکام دا سمندر بھی اس دل شریف دے اندر سے تلاوت تزکیا تعلیم تین چیزوں تین آلہ شبیل کمال سونے نبی یہ بھی حال الفاظ میں حقیقت نوں اوے بیان کر رہا بیان کر رہا جس طرح کے قرآن مجید چیا ورنہ توجہ یہ حقیقت دلفاظ بیان ہے لیکن یہ تین جی میں نبی پاک دے کول سن ان بیان کرنا اور سڈ واسطو باہر الفاظ حقیقت دا ہونا اپنے اصلی حال ایک ہور ہے الفاظ ان تین شانہ ظاہر کر سکتے ہیں جہاں علم آ جائے گا لیکن ان تین شان دی کیفیت الفاظ محسوس نہیں کرا سکتے جب محسوس نہیں ہونی تو اندازہ نہیں ہو سکتا جنہ چیر کیلا کھائیے نا ان چ چ لذت نہیں محسوس ہو سکتی جنہ مرضی کوئی بیان کرنے کوشش کرے تا کر کے جدو کسے نے امام اسمائی تو پوچھے امام اسمائی تو پوچھے کہ حضور حضور پاک دے دل دا ایک مسئلہ بیان فرما انہوں نے چپ کسے ہور دے دل دی گالوں دی میں بیان اتنے لب نہیں کھول سکتا گل کہ حقیقت نو کما حق کو بیان کرن تو ظاہر کرن تو الفاظ کاسر تو تلاوت سونا نبی نظم قرآن کی فرماندہ سونی مان نال دسایا جے سونے کی تلاوت ورگی کسی ہو سکتی توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں لو انزلنا نہ ہاغل الفاظ کا نزول ہوا ہے الفاظ کا نزول ہوا ہے ماں مطالب سمجھائے گئے دل شریف بنایا گیا سبحان اللہ پہلا سونے لون اللہ تعالی نے اس دولت نال مشرف فرمایا ہے کہ روزے ازل تو اس قلب انور نو چون کے انور نپنی نظر رکھیا ہے پھر قرآن دانی الفاظ اور مانی کا اتر رول پہ ہے یعنی کہ الفاظ اتارے گئے مان سمجھائے گئے الفاظ می سمجھائے گئے دل بنایا گیا انہوں نے واسطے دل شریف نو نیلو بنایا گیا یہ تین شانا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب ایک چوتھی شان ہے حاکمیت کیڑی یہ بھی سونے دول سو اللہ ذکر قرآن نے نہیں کیتا کیونکہ حاکمیت یا تین تین شانہ تو باہر ہو ہی نہیں سک نہیں لگی ہوں اللہ لیا غور فرمانا شانہ وہ تین سونے نبی دیں سی مبارک کے تین جمن آپ دی تلاوت والی دل پاک کرنے والی کتاب و حکمت دی تعلیم والی یہ تین وراصت اگوں وارث بنن نبی دے وہ کوئی خوش نصیب سن ایڈے عجیب عظیم سینے دے سن کئی نے ان تین ہی محفوظ چارے خلیفے نے مستفا کریم کئی نے دو پہلی اور تیسری پہلی اور دوسری کئی دوسری اور تیسری کئی نے صرف پہلی کئی نے صرف بچھلی لیے کئی نے تیسری یہ ہر طرح کے وارس بنے نے نبی بات صرف تلاوت آ پہلا لوگ بڑے عظیم اور جامع سن نے جمع کیتا ہے کیا نے دو کیتا ہے اگے وقت گزریا ہے نا تو قصور اور کمی کتا پیدا ہوں گئی تے پھر وراصت حاصل کرنے بھی کسور آدھا گیا ہے ونڈ بن گئی ہے پھر کوئی بن گیا صرف الفاظ والے کوئی بن گیا دل شریف دی پاکی والے تو کوئی بن گئے کتاب و حکمت دی تعلیم والے پہلے نو حافظ آخ دن دوسرا عاشق آخ دن اور تیسرا عالم آخ د سبحان اللہ توجہ بولو سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں دل آلے دل آلے دل شریف کی کیفیت دارش بنے زبان آفاظ دارش بنے اقل والے علم نبی بنا تین چیزاں ہو گئی یا. ایک تلاوت ہے ایک تلاوت ہے ایک عشق ہے. ایک عشق علم تلاوت دی وراثت بھی اوتھوں آئی ہے عشق دی وراثت بھی اوتھوں آئی ہے علم دی وراثت بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں اللہ تعالی نے اس وراثت حاصل دی کر وراثت وراثتوں حاصل کرنے دو محل بنائے ایک دن ایک دماغ دماغ ہے عقل خیر ایک الگ مسئلہ ہے دماغ میں عقل ہے یا دل میں عقل کا محل کون ہے یہ بھی ایک علم کلام کا ایک مسئلہ ہے اصل اس پاس نہیں جانا چاہتے اص صرف یہ دسنا ہے کہ تلاوت اور علم اور عشق ان تین دے حاصل کرنے اللہ تعالی نے محل بنایا دو دل اور اقل الفاظ اور علم دا تعلق ہوں اقل اکل اور عشق دا تعلق ہوں دل توجہ نہیں فرمائی اقلا الفاظ اور معانی علم اقلا محفوظ کر عشق درد عشق درد یہ اقل حاصل کرنا پہن تلاوت ہافس کو آلما کو لب جائے گی علم آلما کو لبے گا جدو عشکی واری آنی ہے کوئی بابے فرید ورگا ہی دل دے گا ہاں ہاں ہاں ہاں شریف توجہ ہے توجہ سجنا محل مقام سمجھ آئے تلاوت اور تعلیم کا محل عقل ہے عشق کا محل درد ترد کتنے آدے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ارے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ ورنتات کے لیے کچھ کم من کر روبیاں توجہ سجنا ادھر دیکھو تعلیم نال اقل آباد ہوں عشق دنال دل آباد ان دون گلا اقبال نے کلندر نے اپنے پیرای بڑا سونا بیان کیا اقبال فرماؤں بے برا نمان برا نمان ذرا آز ماں کے دیکھ اسے برا نمان ذرا آز ماں کے دیکھ اسے فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری شروشل ہو گیا کہ اقل واسطے تعلیم کرنے عشق لیکن ایک ترتیب دسنا کیفیات کی قلبیہ کی ترتیب بتا رہا ہوں یہ بھی تھوڑے پہلی بار اللہ تعالی نے ملائکہ پیدا فرمایا فرشتوں میں محبت ہے محبت ہے معرفت ہے لیکن درد پھر گل تو فرشتہ فرشتوں کو محبت ہے معرفت کیونکہ روح معرفت اور محبت تو خالی نہیں ہوں لیکن درد تو خالی نے فرشتے کیوں درد پیدا ہندہ ہے فراق اور جدائی تو دے دو؟ فراق اور جدائی تو درد پیدا ہندہ ہے درد تو شوق کیونکہ درد ہے بیماری پیڑ پیڑ نو دور کرنا کوشش کرتا ہے بندہ تو شو کے وشال ہویا علاج تو شو کے وشال پیدا ہوا شو کے وشال سے شو کے تلب پیدا ہوتا ہے شو کے تلب سے طلب بنتی ہے اور طلب سے راستہ تلاش کرتا ہے اور راستے سے منزل ملتی ہے کسے ماں دے چ محبت ہے, ہے محبت ہے پیار ہے پر درد کدو بڑھنا باپ دے چ محبت ہے پیار ہے پر درد کدو بننا جدو حضرت یعقوب تو یوسف نے جدا ہونا اس درد جو ہے سنا فراق اور جدائی تو بنتا ہے درد کیفیات قلبیہ کی ترتیب دل کے اتے کیفیات بنتی ہیں محبت بھی ایک کیفیت ہے عشق ایک کیفیت درد بڑے ہیں کیوے بڑھ گئے فرشتے محبت معرفت رکھتے ہیں درد نہیں رکھتے کیوں درد پیدا ہوتا ہے فراق اور جدائی سے تو فراق اور جدائی تو درد جدو بڑھتا ہے تو درد کو دور کرنے کے لیے وشال کا شوق پیدا ہوتا ہے شوقال تو شوق طلب پیدا ہو جاتا شوق تو طلب پیدا رستے تو منزل ملتی ماں تو پتر جدا ہوا باپ تو پتر جدا ہوا حضرت سفل ہی سلام محبت ہے لیکن درد نہیں بنیا جد درد بنتا ہے پھر درد دیا نشانیاں علامت ظاہر ہو شی خیال آ دوسرے ختم ہو گئے اگلے حلال آ کے آخری نے وہ جاگ کتنے بیٹھے چھو میں اپنے خیال کہ بےخودی کدی بےخودی آ گئی اپنے آپ کی ہوش بھول گئی کدوں بھول دیے جدو درد دی دولت اندر آ جا آ سر دو چہرا سر دو چشم سر وہ فرماند نے آشکاں دیا ترے نشانیاں اندیاں چہرہ پیلا سا لین گے ہو کے ٹھنڈے ٹھنڈے مرنگے جنہوں آلہ عدرت تو نے تو کر دیا تبیر آتے شرسی نکال علاد تو کر دیا تو بی آتشین کا علا آج بھی آہ سرد میں بوئے کباب فرما نے تبیبہ میرے سینے کی اگ کا علاج کر سمجھ نہیں لگی اج دو سویرے اٹھاوا ٹنڈا ہوکا بھرے کباب کلجے دے کباب دی بو اج کیوں آئی سینے اگ دا علاج کر ٹھنڈا سا لیند اج سو پھر کیوں آئی سال توجہ نہیں فرمائی ت نے تو کر دیا تبیب آتشی ن کا علاج تو نے تو کر دیا تبیب آتشی ن کا علاج آج کی آ ہے سرد میں کباب آئی کیوں آج کے آئے سرد میں بوئے کباب آئی کیوں اما نو جدو بیٹے بھی جئی ہوں دی پھر درد اٹھ دا یا اٹھا یاد ترپائی اتھی درد بنیا <سؤال> درد, درد نے کدی ماں روایا کدی پیاس اڑا دیتی اپنی ہوش اڑا دیتی ہوں ماں اٹھی دوڑی وسال دا شوق ہویا آخیا ہائے لبا پتر نہیں فرمائی نہیں جد تلا شوقیہ شوق پیدا طلب طلب پیدا طلب شاط رو تلاش آستے رستہ چاہیے رستے دنزل ملتی ہے رستے کو راہ پورا پی جائے تو منزلوں بندہ محروم رہ منزل نہیں لبی سجنا بندے دی روحو آلمِ ارباہ ویچ بھی سالج پئی سی محبت ہے سی معرفت ہے سی جدویں ستاننے چاہیے ایماتی تاننے چاہیے جدائی ہوئی ہے ہون جدائی دی وجانا دارت تے اندر کھلوتا سی لیکن مثال دیکھیں سمجھانا کھلو تاکے میں درد توجہ درا درد کھلوتا تاکے میں ایک درد دا بیچ ہونے ہیں ایک درد دا ظاہر ہونے ہیں دو ماں بیچ بڑا فرق لطیف ہے درویخ بدور کو فرما دے نہیں چکمک دا ہوندہ پتھر ہوندہ ہے اس پتھر دے بیچ آگ ہے لیکن رگڑا کھا پھر نکل دی ओनू छरे सामने कुदरत ने अग रख दी है पर कोई रगड़न वाला हो गल थलेटी रगड़न वाले नोल रखी ए नहीं तेन बाबे फरीद तक लै जाने अग रब रख ने रखी एच रगड़ रगड़ चाहती है صلاحیت ہے ہر درد ہے قدرت نے رکھیا ہے مولا روم دی مسنوی شریف پڑی مسنوی دا آغاز ہو بانسریف آخو سنا مسنوی رومی دے. اوہی رومی جنہ دے بارے اقبال فرماندہ ہے میں اگر مرید بنیان تے رومی دا فرماندہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فضول جاوا رومی سرکار فرما نے آ فرما بشن بدن چوہ کا یت میرے کنت بد چاشا یت میں کنت This is aued. Can it be webs by hugging the people of the سینا خا ہم شرح شرح از فرا تاب شرح درد یا شار شر فارسی اور مطلب فرماندے نے بانسری نو کی درد نال بولدی ہے بندے بڑیاں رون لگ پینے فرما دنے جھلا جلا اپنے فراق تہروی حصہ جدوں کٹی چی جدوں بانس تو اپنے اصل تو کٹیا درد ہے درد چھپیا پیا ہے تیلی جیلی اگ پئی پیے ایوے درد چھپیا ہے پر درد نو ظاہر کرن واسطے نو تے موریاں نینے دیاں نے ادرو سینے سے موری ادھر کو ایسا ہوا منہ منہ لے کے پھوکا مارے پھر ای رو جگ نو رو سلو رب سی فرشتہ نال رف لین سونے نے اتو جت پایا تجو جدو تنیا جدائی ہوئی ہی ہے درد آ گیا ہے، لیکن ہوں حضرت بلال دکھا مصیبت دیا بوریاں چاہدیا نے محمد کی نگاہ چاہیے پھوک مارے پھر فی آپ بھی تڑپے گا لوگ نو بھی تڑفاو گا سی نم شرح شرح الفرا تاب گویم تردے درد اشتیاق میں درد فروایا میں جانیا ٹکڑے ٹکڑے موری پھر میں اپنے دے درد دی شرح کر وغاو پھر آپ پی روا ہوں جد ہویا ہے درد آ, آ گیا ہے پھر وہ قدرت والا کر دے جسلے دکھا والا سینا ہوں تو بانسری منہ یعنی کریم کسے عشق درد والے نظر پہ بس یا نظر پینج بانسری کسی بجا منہ ہن آپ تڑفے گا جگ ن بھی تڑفاو گا لیکن درد بیماری دور کرنے چاہد شوق مسال پیدا ہو اتے آ شد شوق وسال ہوا شوق وسال دینا شوقِ طلب ہویا تلاش کرو تاکہ میری پیڑ ہٹ تلاش کر دیا توجہ تلاش پھر رستہ چاہیے پھر رستہ نبی دی شریعت ہے منزل وصال ہے شر نبی دار نہ لبے پھر سمجھ رہا پہ گیا پٹھا پہ گیا پہنچ نہیں سکنا مندل تو بیروم سمجھ نہیں لگی آرے پھر کڑی اتحرے نے رستہ پاک نبی دا چھ کے کوئی نہ منزل پگ دستہ بات نبی دا کے کوئی نہ منزل پگ دے لکھ محنت کریے کلر تھان تو کوئی کولی فصل نہیں لیکن توجہ فرما ہوں ترتیب کیفیا کلبیا دیا گئی دل دیا کیفیت کی محبت عشق چھپیا ہر کسی وچ اگر ہر کسی وچ نہ ہوندا توجہ اے محبت تے عشق اگر نہ ہوندا ہر کسی دے وچ رکھیا نہ ہوندا کس کس کسے بندے ہوں تے محبت تو خالی ویکھنا سی لیکن نہیں محبت دا متالط بھاویں مختلف ہوے مطلب محبت نار دی، او مختلف بوت نال کسی نوکڑ نال کسی بڈی نال کسی بچیاں کسی نو دکان کسی نال کسی نو کسی شاہ نارے؟ صرف گل کہ جی روخ سی دا کر پھر دی پار سارا دئی کک دل کا ایک دل ربا کیوں نہ وے تھا اے دل توجہ عقل عقلے تعلیم عقل تعلیم دل اشک عقل واسطے تعلیم دل واسطے عشق لیکن یاد رکھ لشک نوے اقل سیدا رستہ نہیں لباش عشق دل بھی کر دکل بھی سوچ ڈگی ہو ہے اقل نہ بیٹھا یہ تے سمجھ لگ گئی نا کہ درد جدائی تو پیدا ہوگی پتا لگ گیا درد تو فراق فراق تو بنتا شوق شوق تلب شوق تلب تو تلب طلب تو رستہ رستے تو منزل یہ تو سمجھ آ گئی یہ بھی آ گئی درد ہر شہر ہے کیوں کہ محبت ہے لیکن محبت جب ہوتی ہے نا تو درد صلاحیت استعداد اور قابلیت کے معنی میں ہوتا ہے جس کو بلفیل بالکل کہتے ہیں بل فیل نہیں بل فیل اس لئے درد بنتا ہے جس وقت ٹھیک وج دکھ پیچ ماں دل دکھا دل ہر پاس جہاں دکھ ہویا لگ گیا ہوں جی مل جائے نظر جس کو کہتے اگر نئے نماز مل جائے تو دل دلک گواں نو سیدا کر چڑھ دو سیدھا کر دے سجنا اقبال فرما دے اکلو دلو نگاہ نگاہ سوچ کے معنی میں ہے یہ نگاہ اکلو دلو مرشد شد اولی ہے عشق عقل اکلو دلو نگاہ کا منشب اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شمر دی پوت کا دائے جقل بھی ہدایت مل جل نی ہدایت مل جی ہدایت مل جشق نہ ہوت تی سمجھو تسب رات کا بت خانا اے. حقیقت کوئی نہیں ہو دل بھی محروم، اقل بھی محروم، مہر بت ہے سگو رات اور سجنا ہے در وی ہوں عشق کی سلاح کرد عشق درد ایسی دولت عشق ایسی دولت جیڑی عقل نو دل نو نگاہ نا عشق دی دولت کتاب نہیں دی کوئی درد سینے والا چاہتا ہے کوئی اہل دل جڑا نگاہ پا اے پھر اشک آشک سارا کچھ سدھا ہو جاوے وہ سجنا پلاوت ہر منچ مل جان گے وہ تعلیم والے ہر پاس مل جان گے ایک عشق تو ایسا میدان جڑا سوائے سنیاں تو کسی نو نصیب ہے وخا فرید اور نہیں لب گے فری وی لبنگ کسی مزہ بچے لبیا کیوں اس واسطے کہ لفظوں کی وراثت بھی ادھر ادھر ہو گئی تعلیم دی وراثت بھی ادھر سجے کپے ہو سکتی پر نبی درد دی وراثت کسے درد والے نہ ہو سکتی تا کر کے بدرگاہ فرمایا ہے ابو بکر صدیق مکر بن عبداللہ موزانی اول صوفیہ فرما دینے مرفوع حدیث ہے اگر فر... صحابہ امام احمد بن امبل زندر لکھیا ہے مکر بن عبداللہ موزانی تابعی سقہ فرما دینے ابو بکر تو آٹے تو جڑی کا لچ اگے نکلے آئے سارے آتوں فرمایا و نمازہ رو نہیں بات کا علم نہیں ابو پکر دل چ کوئی درد تیل سب تک